الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله و والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله قل بسضع دروده السلام کتاب میرے ہاتھ میں ہے سفر نمبر اٹھارہ انیس سے ایک روایت پیش کرتا ہوں صحابہ نے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی کیا رائے ہے اس فرمانے باری ازل کے بارے میں ان اللہ و یصلون اکتربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ پوشیدہ علم سے متعلق بات ہے اگر تم لوگ مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرتے میں تمہیں کچھ نہ بتاتا بے شک اللہ عزل نے میرے لیے دو فرشتے مقرر فرما دیے ہیں جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود بھیجے تو دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت فرمائے اور اللہ عزل اور اس کے فرشتے اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا تفسیر درر منصور میں میرا اکالی صلاح اسلام نے فرمایا جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ عزل تیری مغفرت نہ فرمائے اور اللہ عزل اور اس کے فرشتے اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں صلو صلی صل اللہ تعالی علی محمد مرے ہبا صدی مرے ہبا پھر آمد مذان ہے مرے ہبا صدی دل تازہ ہوا الحمد للہ نیت المکمنی خیر من منعملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اچھی اچھی نیتیں سلمان لیجیے بہت پیاری روایت پیش کرتا ہوں ابن خزیمہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستاسی فیضان رمضان میں روایت موجود ہے حضرت سینا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی فرماتے رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شابان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر اللہ عجل نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں اس کی رات میں قیام یعنی تلاوی ادا کرنا سنت ہے جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینے میں فرض ادا کیا جس نے اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے یہ غمخائی اور بھلائی کا مہینہ ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی سوا ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جسے روزہ افطار کروائے فرمایا اللہ اضا یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے یہ وہ مہینہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول یعنی پہلا عشرہ ابتدائی دس دن رحمت درمیان یعنی درمیانی دس دن دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور آخر یعنی آخری دس دن جہنم سے آزادی ہے جو اپنے غلام آج کل کے دور میں ماتحت سے اس مہینے میں کام کم لے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا جس نے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اللہ ماں اس شخص کو میرے ہاتھ سے ایک ایسا گوٹ پلائے گا کہ جس کے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے یا اللہ اپنے کرم سے مولا اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت پر جنت میں کا پڑوسی بن جائے law oh. حدیث پاک ہم نے سنی اس حدیث سے پاک کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئیمی علی رحمۃ اللہ الکوی بہت پیاری پیاری باتیں آپ نے لکھی آت میں اللہ کرے ہم اس کو پڑھ لیں مشکا شریف کی شرح اور مبلغین اور مبلیغات کے لیے تو بیان کی کان خزانے موضوعات کے مطابق حدیثیں اس کی شروعات اور بہت آسان انداز ہے بہت آسان انداز ہے مدوی کے ناظرین کو بھی میں مشورہ دوں گا مبلیغین وبلی مبلغ کو بھی مشورہ دوں گا کہ مر آج مشکات مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ علیہ کی لے کر پڑھ مفتی صاحب اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ماہ رمضان کا نفل دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے اور اس ماہ کی فرض عبادت دوسرے ماہ کے ستر سیونٹی ستر فرائض کے مسلے مزید فرماتے ہیں ماہ رمضان کے تین اشرے پہلا اشرا رب تعالی مومنوں پر خاص رحمتیں فرماتا ہے اس خاص رحمت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین اس خاص رحمت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مومنین کو مسلمانوں کو آشقان رسول کو روزہ تراوی کی ہمت ہوتی ہے پہلے اشرے میں اللہ تعالی مومنوں پر خاص رحمتیں فرماتا ہے وہ بندے جو اس کی توحید کے قائل اس کے محبوب کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور ضروریات دین پر ایمان لائے جو مسلمان ہیں ان پر اللہ تعالی خاص رحمتیں فرماتا ہے ماہ رمضان کے ابتدائی دس دن پہلے اشرے میں جسے عشرہ رحمت کہتے ہیں اللہ تعالی کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ داروں میں ہمت پیدا ہوتی ہے روزے رکھنے کی ترابی پڑنے کی اور آئندہ ملنے والی نعمتوں کی اہلیت پیدا ہوتی ہے دوسرا عشرہ دوسرے دس دن یہ ہے اشراء مغفرت یہ مغفرت کا اشرا ہے سبحان اللہ اس دوسرے اشرے میں چھوٹے گناہوں کی سغیرہ گناہوں کی معافی ہے اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا سبب اور جنت میں داخلے کا سبب ہے تیسرا عشرہ ماہ رمضان کا یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے سبحان اللہ اس میں مفتی صاحب فرماتے روزہ داروں کے جنتی ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے صدقے کے جاؤں اللہ کی رحمت پر سبحان اللہ وہاں کے داخلے کا یعنی جنت کے داخلے کا گویا ویزا اور پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے یا اللہ اپنے کرم سے مولا اپنے محبوب کے صدقے میں مولا میں داخل جنت فرما کیا بات ہے ماہ رمضان کی یا خدا سیوں پر یہ بڑا ہے رمضان ہے ماہ رمضان کے قدر دان کی کیا شان ہے سبحان اللہ ماہ رمضان کے فیضان کی کیا بات ہے صبر کا مہینہ ہے صبر کا ثواب جنت ہے غمخاری بھلائی کا مہینہ ہے مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے اور روزہ دار افطار کروانے والے کے لیے گناہوں کی معافی کی بشارت ہے اچھا اس کو روزہ افطار کروانے والے کو بھی وہی سواب ملے گا جو روزہ رکھنے والے کو سواب ملے گا اس روزہ رکھنے والے کے سواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اچھا یہ سواب کس کو ملے گا جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے نہیں بلکہ ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دے ایک گھوٹ پانی سے افطار کروا دے ایک گنٹ دودھ سے افطار کروا دے اس کو بھی یہی سنوا دے روزہ دار کو پیڑ بھر کے کھانا کھلا دے اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک کا و تعالیٰ ایسے شخص کو کس کو جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا میرے حوض سے آقا کا حوض حوض کوسر ہے میرے حوض سے ایسا گھونٹ پلائے گا کہ جس کے پینے کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا سوہران اللہ خوش نصیب مسلمان جو افطار اجتماعات کراتے ہیں اچھے اچھی کے ساتھ ریاکاری دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے یہ فضیلت پانے کے لیے خوش نصیب مسلمان جو اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرتے ہیں غریب بہنیں تو ماہ رمضان آ کہ کس کو دس بارہ کلو چاول توحفے میں بھیج دو کوئی پوری بوری نہیں بھیج سکتے تو کوئی دو چار آزار روپے بہن کی خدمت کر دے یہ بےچاری یہ بھی رمضان گزار لے عید کی خوشیاں منا لیں خوش نصیب وہ مسلمان جو مسجد میں افطاریاں بھیجتے ہیں اور ماشاء اللہ ماہر رمضان میں دعوت اسلامی والوں کے یہاں تو اعتقاف ہوتا ہے پورے مہینے کا احتکاف ہوتا ہے اس سال پاکستان میں اللہ کی رحمت سے اسی سے زیادہ مقامات پر ہوگا اور آخری عشرے کا احتکاف یہ تو دو ہزار سے زیادہ مقامات پر ہوگا اللہ کی رحمت سے اب یہاں کوئی دیگ بھیج دے دیگیں بھیج دے اللہ نے توفیق دی سورے احتکاف والوں کو سیر کروائے سارے ٹکا والوں کو افطاری کروائے اس کے تو وار نیارے ہو جائیں گے آقا کے ہونے کوسر سے اس کو جام ملے گا انشاءاللہ سبحان اللہ تو اللہ ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین بجاہ النبی نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم